والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يبنله فلا هدي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما عباد فأوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ورزلوا عليهم الولايكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجلة التي كنتم تعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا في الآخرة ولكم فيها ما تشتهي منفسكم ولكم فيها ما تدعون من غفور الرحيم صلى الله العظيم لولی محترم بھائی اور دوست قائد میں نے پڑھ لی جس میں فرمایا گیا ہے بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جمے رہے ثابت قدم رہے تو ان کے اوپر فرشتے نازل ہوں گے ٹرین کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ خوشخبیاں لے کر آتے ہیں کہ تم غم نہ کرو تم خوف نہ کھاؤ اور تم تمہیں ہم جو ہے ان کو ان کو بشارت رہتے ہیں جنت کی جس کو ان کے ساتھ وا کیا گیا ہے اور مزید یہ جی کہا جاتا ہے بالکل میرے سامنے یہ برفالان بیٹھے ہوئے ہیں یہ متوجہ خوشال ان کو متوجہ جی کرو تینوں میرے سامنے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں اگر آپ کی ضروری باتیں تو باہر نکل کر باتیں کر کے پھر اندر آئیں یہاں اگر بیٹھے ہیں تو متوجہ ہو کر بیٹھے بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہے جمنا کیا ہے کہ زندگی کو اپنی زندگی کو اس کرار اور کال کرار کے سانچے میں ڈھال کر اس پر پکا ہو جانا ہے تو ان پر اللہ پاک کی طرف سے مدد کے لیے بشارت کے لیے خوشخبری کے لیے ان کا ساتھ دینے کے لیے ان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے فرشتے اتریں گے اور وہ ان کو تسلی دیں گے کہ غم نہ کھاؤ خوف نہ کھاؤ تمہارے ساتھ تو جنت کا وعدہ ہے اور دیکھو ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھی ہی ہیں اور آفر کی زندگی میں اور آفرت میں تو تمہارے جی کا چاہا ملے گا تمہارے منہ کا مانگا ملے گا جو منہ سے مانگو گے وہ ملے گا جو دل میں چاہت کرو گے وہ چاہت ملے گے اور ایسے دیا جائے گا جس طرح مہمان کو اعزاز کے ساتھ جاتا ہے ہیں منہ کا مانگا دل کا چاہ دیا جائے گا اور ایسے دیا جائے گا جیسے رضمن غفور رحیم غفور رحیم رب کی طرف سے مہمانی کے طور پر دیا جائے گا ایسی سفر والا رات مغرب والا رحم والا اور پھر وہ خاص اعزاز کے ساتھ تمہیں جیسے مہمان کو دیا جاتا ہے این ایم کا تو اس بات کو بیان کرنے کے لیے میں نے عائد پڑی کہ اللہ تبارک و سالہ کا مسلمانوں کے ساتھ جداز ضابطہ ہے اور کفار کے ساتھ جداز ضابطہ ہے کفار کے بارے میں فرمایا گیا کہ مامن کو اتنی زیادہ دنیا کیا اگر ہمیں مومنین کے پریشان ہونے کا اور گڑبڑ ہونے کا متزلدر ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو ہم کو خوار کو اتنی دنیا دیتے اتنا مال و دولت دیتے ہیں کہ ان کی سیڑھیاں سونے کی ہوتی سیڑھی ایک بہت معمولی سی گٹیا سے چیز گھر میں ہوتی ہے جو ہم سے لکڑ سے بنائی جاتی ہے کہ ان کی سیڑھیاں بھی جو ہے وہ سونے کی ہوتی ہے اتنا ہم ان دیتے ہیں یہ دنیا اللہ تبارک ضرور کے نزدیک اتنی گٹیا ہے اور اگر دنیا کی قیمت اللہ تو بارکت تعلق کی ندی ساری دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی ہے دربار الہی میں دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو پھر کافر کا ایک گھونٹ پانی کا بھی حق نہیں پہنچتا سکتا ایک گونٹ پانی کو حق نہیں پہنچتا اتنا اللہ کی نگاہ سے گرے ہوئے کافر لیکن دنیا جو ہے وہ اتنی گراوٹ نہیں گھٹیا حال میں ہے اس لیے کافر کا رابطہ ضابطہ اور ہے کافر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا رابطہ اور ضابطہ اور ہے مسلمان کے ساتھ اللہ کا رابطہ اور ضابطہ اور ہے اس کے ساتھ رابطہ ضابطہ اسباب وسائل کا ہے اسباب وسائل زیادہ ہوں گے تو کامیاب ہوگا دنیا کی چیزیں زیادہ ہوں گی تو کامیاب ہوگا اس کے ساتھ رابطہ ضابطہ اسباب وسائل کا ہے لیکن محمد کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ رابطہ اسباب وسائل کا نہیں ہے اس کے ساتھ رابطہ احماد اور خسائل کا ہے اسباب وسائل کا کافر کے ساتھ کافر کے ساتھ رابطہ اللہ کا اسباب وسائل کا اسباب جمع کرے گا تو کامیاب ہوگا نہیں جمع کرے گا تو نہ کامیاب ہوگا لہذا اس کا مل جا اس کا الا خدا وہ تو اسباب دنیا ہے اور مومن کے ساتھ رابطہ ضابطہ ہے وہ تو امال و خسائل کا ہے اس کے کی امال کیا سے ہیں ایسی خصرتیں کیسی ہیں کے ساتھ رابطہ سابطہ اللہ صاحب قرآن ردوان اللہ میرے مجموعی ان کی تربیت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ دیہاتوں انسانیت کو اس معیار پر پہنچے کی ماں نقاعدہ مال قسائل ہر لحاظ سے معیاری انسان بنے اور جو وسائل مہیا سے اس کو لے کر کھڑے ہوئے اللہ تبارک صلی نے ساری دنیا پر پھیلا دیا ساری دنیا پر غالب کر اور کچھ جگہوں کو تو کرم پاک نے بطور مثال کے طور پر بیان کیا اور تاریخ میں جو ہے تو بطور رویدار کے طور پر لکھا ہوا اس کو کیسے بے بسم سامانی کی حالت میں اللہ تبارک نے غالب کیا ہے فتح دی اور اپنے کم وسائل کو لے کر ساری دنیا پر چھائے ہیں اور کسی جگہ پر چھا جانا اور غالبا جانا یہ ایک مرحلہ ہوتا ہے دوسرا مرحلہ ان میں امن و امان قائم کر کے زندگی کو معمول پر لانا یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے اور تیسرا مرحلہ اپنے عقائد اپنے عدات و خسائل اپنے مذہب دین یہ ان کے اندر داخل کر لینا اور ان کی تعریف و ثقافت ان کے رسم و رواج ان کی چیزوں کا ختم ہو کر اس سے بدمت ہونا انگریز اسلحے کے زور سے دو س... یہاں غالب آیا ہندوستان میں دو سو سال اس کی حکومت کی لیکن چونکہ اہل باطل تھا ظالم تھا اس کے بعد نہ کوئی عقیدہ تھا متاثر کرنے والا نہ اس کے پاس کوئی عمل تھا متاثر کرنے کا لہذا دو سو سال بعد اس کو یہاں اس جگہ کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا پہلا مرحلہ سر کر گیا کہ اس لے کے زور سے ملک کو لے لیا دوسرا مرحلہ سر کر گیا کہ انہوں نے امان قائم کر کے زندگی کو معمول پر لے آیا تیسرا مرحلہ سر نہ کر سکا کہ اس علاقے کے زبان اسی کی تہذیب ثقافت اس کے دین کو بدل لے۔ تا. کیوں کہ اس کے دین میں جان نہیں تیس ثقافت میں جان نہیں تھی میں جنوبی افریقہ کیا یہاں کے کالے لوگوں کو سو فیصد انگریزوں نے عیسائی بنایا ہے سو فیصد عیسائی بنایا ہے اور عیسائی بنانے کے ساتھ ڈیڑھ سو سال پر حکومت کی ہے اور پھر وہ کالا اٹھا ہے عیسائی اس کا اپنا عیسائی کا اٹھا ہے اور انقلاب برپا کر کے ان کو نکالا ہے اور حکومت کو پھر لیا میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان کے جو فریڈم فائٹرس ہیں اور ان کے جو رضیاتی لیڈر ہیں ان سے مجھے ملاؤ اور خاص طور سے یہ منڈیلا کے جو ساتھی ہیں ان سے میری ملاقاتیں کراؤں جو میری ملاقاتیں ہوئی انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ہمارے ملک میں جب انگریز آیا ہی ٹولڈ ٹو ٹیک بائبل اینڈ آور ہینڈ اینڈ ٹو سٹ آور آئی نے کہا کہ انجیل کو ہاتھیں پکڑو اور آنکھیں بند کرو ہم نے بائبل کو اپنے ہاتھ میں لکھ اور دیا آ کے بند کی بائبل واز این اویر ہینڈ او لینڈ واز این دیئر کیونکہ بائبل تو ہمارے ہاتھ میں تھی ہماری زمین ان کے پاؤں میں تھی ہمارے وہ خیر پتہ وہ ہو گئے چاہے کتاب ہمارے ہاتھ میں دیں گی سو فیصد کنورٹ کرنے کے بعد مذہب میں سو فیصد کنورشن کرنے کے باوجود وہاں پر سفائی چمڑی والا انگریز کامیاب نہیں ہوا کالی چمڑی والا کا ان کا لاب برباد کر سن کے لے لیا تو میں نے ان سے کہا کہ میرے میں نے کہا کہ میں تو اردو میں بولتا ہوں وہ تو بڑا خوبصورت جملہ بن رہا ہے اس لیے اب لوگ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے ان کو بتائیں میرے کہنے سے کہیں کہ انہوں نے آپ کو عیسائی بنایا تھا آپ کو بھائی نہیں بنایا تھا انہوں نے آپ کو عیسائی تو بنایا تھا آپ کو بھائی نہیں بنایا تھا پھر دن کے پارکوں میں ان کے ہوٹل میں لکھا ہوا تھا کہ ڈارک اینڈ بلیک تھانہ کلر ان کے پارکوں میں اور ان کے کلبوں میں ان کی اس کیا کہتے ہیں ریفریشمنٹ کی جگہوں پر اور ان کے پارک اور لان وغیرہ کھیل کے میدان سب جگہوں پر دیکھا ہوتا تھا کہ بلیک اینڈ ڈارک تھانہ مجھے پورٹ الزبت پر یہ ڈالفن فش کا شوق ہے اس کو دکھانے کے لیے ساتھ ہی لے گئے ڈاکٹر صاحب یہ بڑی دیکھنے کی چیزوں ہوتی ہے آپ اس کو دیکھ لیں گے کہ یار مجھے ان کے دیکھنے کی کیا ضرورت سمجھتے ہیں آپ کام کروانے کر دیکھیں دیکھ لے کے تو وہاں کالے آئے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے یو سی دیٹنس بیکار کہ ان جگہوں پر ہمیں داخل ہونے بھی نہیں دیتے تھے ڈیڑھ سو سال سفید چوڑی والا گریز حکومت کر کے ان کو سو فیصد عیسائی بنانے کے بعد پھر بھی ناکامیاب ہوا کیونکہ اس کے پاس مساوات اور انسانی حق حقوق کی جو ترتیب تھی وہ نہیں تھی اس کے پاس تو ان کو متثر کرتا بہت عربی بولنے والا علاقہ جس کو جزیر نمایا عرب کہتے ہیں وہ موجودہ سعودی عرب ہے موجودہ فلسطین ہے موجودہ شام کا اور راغ کا کچھ علاقہ ہے اس کو جزیرہ نمایا عرب کہتے ہیں باقی باقی علاقے جو عراق جو عربی بول رہا ہے پورے کا پورا شام پورے کا پورا عربی بول رہا ہے اور یہ جو ہے اس خلیج کی ریاستیں جو ہمارے ساتھ لگ رہی ہے اس کے لیے جو لوگ بول رہے ہیں شمالی مصر کے لوگ جو, جو بول رہے ہیں مصر کے شمالی علاقے مصر سوڈان الزائر اور لیبیا مراکش سوڈان ان میں سے کوئی عرب ملک نہیں ہے لیکن پہلے مرحلے پر جب اسلام کا اقتدار وہاں قائم ہوا ہے دوسرے مرحلے پر جب نعمان قائم ہوا ہے تیسرے مرحلے پر جو اسلامی اخلاقی, اخلاقی زندگی جب سامنے آئی ہے تو ان کو اندازہ ہوا کہ ہماری جانیں اور ہمارا مال یہ مسلمان فرما رہا ہوں کے ہاتھوں میں ہمارے اپنے فرماؤ راؤں سے زیادہ معقول فاروق عدل کے دور کا واقعہ ہے کہ انہوں نے خالد دن ولید ان کو شام کے ایک محاذ سے حکم دیا کہ ہمیں دوسرے محاذ پر ضرورت پڑ رہی ہے لہذا اس علاقے کو آپ خالی کریں اور خالی کر کے فوراً جو ہے وہ جراح رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا کر مل جائیں جو خالی کرنے لگے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ہم نے آپ کے علاقے میں ہم و قائم کرنا زندگی کو معمول پر لانا اس کے سلسلے میں ہم نے آپ سے جزیہ لیا ہوا تھا ٹیکس لیا ہوا تھا ہم علاقہ خالی کر رہے ہیں لہذا آپ کا ٹیکس آپ کو واپس ہو وہ لوگ ان کی مدد کرنے کے لیے آئے کہ آپ ہمارے علاقے کو نہ چھوڑیں کیونکہ جتنا عرصہ آپ نے گزارا ہم نے دیکھا کہ ہماری مال اور ہماری جانیں آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہمارے فرما سے زیادہ معافی لہذا اس بار کے دنیا اسلام وہ چترال کے پہاڑوں پر جائیں گلگت کے پہاڑوں پر جائیں جہاں کا آدمی کوئی زبان نہیں سمجھتا ہے لیکن وہ لا الہ الا اللہ محمد وصلہ پڑھ رہا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے پاس دین ہے وہ اتربر کے پہاڑوں پر جاؤ جائیں مختلف جگہوں پر میں گیا ہوں اور وہاں کے آدمی کوئی زبان نہیں آتی ہے لیکن نہیں وہکل پڑھ رہا ہے وہ ایمان پر ہے تو یہی تحقیق کے قانیر کی دلیل ہوتی ہے حق پھیلتا ہے اس کو لوگ دلوں سے قبول کرتے ہیں اور اس پر جان دینے کو تیار ہوتے ہیں تو آج تیرے ہاتھ میں حق ہے لیکن تیرے پاس ہے لیکن تو اس کا نمائندہ نہیں ہے باپ کی جائیداد ملاس تیرے پاس پڑی ہوئی ہے لیکن تو اس سے کچھ فائدہ نہیں لے سکتا لہذا آج زمین خالی ہے اور کفر بندراتا پھر رہا ہے اور جور سے کر کے بمباریاں کر کے بارود پھینک کر انسانوں کو خون میں نہلا کر اور ان کی کو تباہ کر رہا ہے اس کے وسائل انسانوں کی خدمت کے لئے لگتے بیماروں کے علاج کے لئے لگتے ہیں بربوں کو کھانا کھلانے کے لیے لگتا نہیں لگتا کیونکہ کفر کو اس کی توفیق ہی نہیں ہو سکتی ہے کفر کی یہ خصوصیت ہے اور کفر کی علامت ہے تو اس کا پیسہ اور اس کا اسلحہ یہ دنیا میں تباہی اور کچھ سکون کے لئے لگا کرتا ہے اور لوگوں کا وسائل پر قبضہ کرنے کے لئے لگا کرتا ہے اور حق بین اسلام کی علامت ہے کہ اس کا اسلحہ اس کا دولت یہ انسانیت کی خدمت کے لیے لگا کرتا ہے امن و امان کے قائم کرنے کے لیے لگتا ہے اور انسانوں کی زندگی کے, کے لئے بنانے کے لیے لگا کرتا ہے جس طرح خلاف پاکیم نے اس کو کر کے دکھایا ہے کاش کے میئر سے اس بار کے نمائندہ بن گئے تو آج بھی اللہ تعالیٰ زمین کو تر آ کے سرجگون کرنے کو تیار ہے اللہ تعالی اس بار سر کی توفیق اتا کرنا